وک اللہ علطَفنار الوافی بمافِ صحیح <سلام> کتاب کا مقصد نمبر تین العبادات اور العبادات میں وہ کتاب جس کا تعلق حج عمرہ سے ہے اور اس کتاب میں پہلی فصل جو حج کے اعمال اور حج کے احکام پہ مشتمل ہے اور اس کا باب نمبر پچپن فائیو فائیو باب خطبۃ حجت الحجت الادا یہ باب خطبہ حجت الوداع کے بارہ میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حج میں دیے گئے خطبے کو الگ سے جمع کیا گیا ہے اور اس کا کچھ حصہ اس حدیث میں آئے گا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث نمبر آٹھ سو سینتیس ایٹ تھری سیون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی بقرہ روایت ہے جناب ابو بكرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کا نام تھا نفیہ بن حارث ابو بكرا تو ان کی کنیت ہو گئی نام کیا ہے نف بن حارث تو یہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا کہ آپ نے فرمایا ازمان القدست کہی عت ہی یُو مخرق اللہ وات ولعد تو یہ آپ کا فرمانہ کہاں پہ تھا یہ آپ کا خطبہ کہاں پہ تھا حج میں تھا تو آپ نے کہا ازمان زمانہ گھوم کر واپس آ گیا ہے کہی ات ہی اپنی اس حالت پہ یوم خلق اللہ عصمّوات والارض جس حالت پہ اسے اللہ جس حالت پہ اللہ تعالی نے اسے اس دن پیدا کیا جس حالت پہ یہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا زمانہ گوم کر واپس اپنی اسی حالت پہ آ چکا ہے جس حالت پہ وہ اس دن تھا جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس اسنا تسن عشر سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں سال بارہ مہینوں پہ مشتمل ہوتا ہے منہا اربات حرم ان میں سے چار حرمت والے ہیں سلاثت المتوالیات دلقادہ و وض الحجہ و المحرم چار حرمت والے مہینوں میں سے تین مسلسل ہیں یک بعد دیگرے ہیں پہلے نمبر پہ د جو اسلامی سال کا عربی سال کا بارہواں مہینہ ہے وز الحجہ دوسرے نمبر پہ حرمت والے مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے جسے کہتے ہیں دالحجہ حج والا مہینہ اور یہ اسلامی سال کے لحاظ سے بارہواں مہینہ ہے والمحرم حرمت والے مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ماہ محرم ہے اور یہ اسلامی لحاظ سے اسلامی کلینڈر کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے حرمت والے مہینے کتنے ہیں چار تین یکے بعد دیگرے ایک ساتھ ہیں ان کا تذکرہ آ گیا یعنی کہ اسلامی جو سال ہے اس کا گیارہواں اور بارہواں اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ تین مہینے ایک ساتھ ہو گئے وہ رجب اور رجب مضر کبیلے والا وہ رجب جو مضر کبیلے والا ہے کتنے مہینے ہو گئے چار رجب کب آتا ہے شابان سے پہلے یعنی کہ رمضان سے پہلے شابان شبان سے پہلے کیا رجب اچھا اب اس رجب کے مہینے کو مضر والا مہینہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کا سارے عربی احترام کرتے تھے لیکن رجب کے مہینے کا مضر قبیلے کے لوگ باقی لوگوں سے بڑھ کر احترام کرتے تھے اس کی شدید ترین تعظیم کے وہ قائل تھے اس لیے کیا کہا گیا رجب جو کہ مضر قبیلے والا ہے تو کتنے مہینے ہو گئے چار ٹوٹل اسلامی کرنڈر کے اسلامی سال کے کتنے مہینے بارہ اور یہ کب سے اس دن سے جس دن سے اللہ نے اسمان و المین کو پیدا کیا ہے آفرماتے ہیں چوتھے مہینے کا تعارف کراتے ہوئے کہ رجب و مدر اور مضر قبیلے والا رجب الدی بین جمعہ و شابان یہ وہ ہے جو جمادہ اور شابان کے مابین آتا ہے یعنی کہ اس کے بعد شابان کا مہینہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے جمادہ کا مہینہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایو شہرن ہادا یہ کون سا مہینہ ہے آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں خطبے کے دوران تقریر کے دوران اس سے پتہ چلا کہ خطبے اور تقریر کے دوران حاضرین سے سوال کرنا یہ اچھی بات ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے قلنا ہم نے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کون سے شادی کہہ رہے ہیں ابو بکرا کہہ رہے ہیں ابو بکرا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ رسول عالم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں فساکہ تھا تو آپ خاموش رہے حتٰ ظننا اللہ اللہ سیو سمی ہی بغیر آپ خموش رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ اس مہینے کو اس کے نام کے علاوہ کو اور نام دیں گے وہ مہینہ کون سا تھا جس مہینے میں آپ نے سوال کیا ہے ذیل حج کے دوران سوال کر رہے ہیں تو مہینہ کون سا ہے ذوال ذیل اب حاضرین جانتے ہیں کہ مہینہ کون سا ہے لیکن ادب کے طور پہ احترام کے طور پہ نبی علی اسلاد اسلام کو جواب نہیں دے رہے اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ اس کا کوئی نیا نام لینا چاہتے ہوں پرانا نام ختم کرنا چاہتے ہوں جیسا کہ آپ نے جاہلیت کے کئی امور ختم کیے جاہلیت کا سود آپ نے ختم کیا قتل و غال کے سلسلے کو آپ نے ختم کیا اور آپ نے کہا تھا میں جاہلیت کے رسوم و رواج کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں تو صحابۂ کے نام نے سمجھا کہ شاید آپ اس مہینے کو کوئی نیا نام دینا چاہتے ہیں قلع تو آپ نے کہا علیہ س ضلح کیا یہ مہینہ ذلحجہ نہیں ہے قلنا بلا ہم نے کہا کیوں نہیں وہی مہینہ ہے قال آپ نے کہا اب آپ کا دوسرا سوال ہے آپ نے کہا فیو بلا دن یہ کون سا شہر ہے قلنا ہم نے کہا اللہ و رسول عالم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں فسا تھا تو آپ خاموش رہے حت غنّا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا انّہ سیو سمی ہی بغیر اسمی کہ آپ اس مکہ کو اس کے نام کے علاوہ کو اور نام دیں گے قال آپ نے کہا علیہ البلدہ کیا یہ بلدہ نہیں ہے بلدہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ان کے ویسے بنیادی طور پہ بلد کہتے ہیں شعر کو اور حقیقی شعر کون سا شہر ہے مکہ کا شہر تو اس کا نام ہی اس کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے البلدہ جیسے کہ اللہ نے فرمات فرماتے ہیں قرآن حکیم میں لاقسم و بحاد البلد تو وہاں پہ بھی بلد سے مراد کیا ہے مکہ ہے تو آپ نے کہا علیہ البلدہ کیا یہ مکہ نہیں ہے قلنا بلا ہم نے کہا کیوں نہیں قالا تو آپ نے کہا فیوم نہ یہ آپ کا کون سا سوال ہے سوال نمبر تین یہ کون سا دن ہے قلنا ہم نے کہا اللہ رسول عالم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں فسکتا تو آپ خاموش رہے حتٰ غنّہ یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال کیا اللہ سی ہی بغیر اسمی کہ آپ اس دن کو اس کے نام کے علاوہ کو اور نام دیں گے اس کا نام تبدیل کر دیں گے پہلا نام برقرار نہیں رہنے دیں گے قال آپ نے کہا علیہ یوم منہری کیا یہ یوم نہر نہیں ہے کیا یہ قربانی والا دن نہیں ہے قلنا بلا ہم نے کہا کیوں نہیں اس سے کیا پتہ چلا کہ خطبہ آپ کہاں دے رہے ہیں مکہ میں حج میں لیکن کہاں کیا میدان الفات میں یا مضلفہ میں یا مینا میں تو آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مینا میں اور کس طریق کو دس طریق کو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں آپ کا وہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہاں میدانِ عرفات میں اور یہ آپ کا خطبہ کہاں پہ ہے مینا میں قال آپ نے کہا دما کم و ام بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اس کے بعد جملہ موترزہ آ گیا ہے وہ کیا ایک وضاحت آ گئی ہے قال محمد کے محمد کہتے ہیں یہ محمد کون ہے یہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں تو اصل میں یہ بتانا پڑے گا مجھے کہ حدیث کے جو راوی صحابی ہیں وہ کون ابو بکرہ شروع میں بات ہوئی تھی جن کا نام کیا نفی بن حارث اور ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمان بن ابو بکرہ اور الرحمان بن ابو بکرہ سے اس حدیث کو لینے والے محمد بن سیرین ہیں تو محمد بن سیرین نے اس عدیث کو لیا ابو بکرہ کے بیٹے عبدالرحمان سے اور عبدالرحمن نے صدیث کو لیا اپنے والد ابو بکرہ سے تو اب یہاں پہ آ گیا ہے کہ قال محمد محمد کہتے ہیں کون سے محمد محمد ابن سیرین کہتے ہیں واحص بہو میرا ان کے بارے میں گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کنوں نے کہا تھا ابو بکرہ نے محمد ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ جب ابو بکرا کے بیٹے نے مجھے حدیث بیان کی تھی تو اس حدیث میں یہ تھا کہ ابو بکرہ نے یہ بھی کہا تھا کیا وہ آگے لفظ آ رہا ہے جو کہا تھا یعنی کہ لفظ ایک ہے کہ تمہارا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہارا خون تمہارے مال تیسرا لفظ ہے اور تمہاری عزتیں یہ جو تمہاری عزتیں لفظ ہے نا اس کے بارے میں محمد ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا شک ہو گیا ہے کہ جب ابو بکرہ کے بیٹے نے مجھے حدیث بتائی تھی اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے کیا یہ لفظ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا حدیث میں یہ لفظ بھی موجود تھا کہ موجود نہیں تھا تو کہتے ہیں وہ آح سے میرا ان کے بارے میں خیال ہے کن کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ابو بکرا کے بیٹے عبد الرحمٰن دوسرا یہ کہ اس سے مراد ہے ابو بکرہ. تو کہتے ہیں محمد کہ میرا ان کے بارے میں خیال ہے قالا انہوں نے یہ لفظ بھی بولا تھا کہ وہ آر اور اور تمہاری عزتیں اب ہم آتے ہیں نبی علیہ السّلم کے الفاظ کی طرف اور اس وضاحت کو چھوڑ دیتے ہیں دو منٹ کے لیے اب فعن و اموال و اب آپ کے الفاظ آپس میں مل گئے درمیان میں جو وضاحت آئی تھی کہ محمد ابن سلین کہتے ہیں میرا ان کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس کو اب ہم کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے الفاظ کو ایک ساتھ سمجھ سکیں فعن دماكم و اموالكم و آراد كم عليكم ہرام الكرمت يوم كم ہادہ فى بلد كم ہادا فى شہلكم بے شك تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں تمہارے لیے محترم ہیں جیسے تمہارا یہ دن یہ كون سا دن تھا قربانی والا دن جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں محترم ہے یعنی کہ تم کسی کے مال کو اپنے لیے حلال نہ جانو لوگوں کا مال قابل احترام ہے اس کا احترام کرو اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو وہ تمہارے تم پہ حرام ہے کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے کسی کی بیشتی کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کا مال چھیننے کی اجازت نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ تینوں چیزیں تمہ, تم پہ کیا ہے حرام ہیں تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ تینوں چیزیں تمہارے لیے قابل احترام ہیں ان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے اچھا جی ان کی حرمت کہاں تک ہے ان کا تقدس کہاں تک ہے ان کا احترام کہاں تک ہے فرمایا جیسے آج کا دن قربانی کا دن مکہ میں رہتے ہوئے ذی الحجہ کے مہینے میں مقدس ہے محترم ہے ایسے ہی تم میں سے ہر ایک کمال تم میں سے ہر ایک کا خون تم میں سے ہر ایک عزت محترم ہے یعنی کہ ایک ہے قربانی کا دن مکہ مدینہ کے علاوہ کسی اور شہر میں مثال کے طور پہ آپ قربانی کا دن منا رہے ہیں کہاں بیٹھ کر دلی میں آپ قربانی کے دن کہاں منا رہے ہیں دمام میں آپ قربانی کے دن کہاں منا رہے ہیں ریاض میں اور ایک یہ ہے کہ آپ قربانی کے دن کہاں منا رہے ہیں مکہ میں تو مک... قربانی کے دن اس کا اپنا احترام اس کا اپنا تقدس اور ساتھ ہی مکہ میں پھر اور پھر ذی کے مہینے میں تو نبی علیہ سات و نے یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر امن و سلامتی کا پیغام دیا ہے آپ نے قتل و غارت کا پیغام نہیں, نہیں دیا آپ نے گردنے کاٹنے کا پیغام نہیں دیا آپ کہہ رہے ہیں ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے اس کا مال دوسرے مسلمان اس کے مال کا احترام کرے اس کی عزت کا احترام کرے اس کے بعد آپ رماتے ہیں وسط القعن ربکم جلد ہی تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے رب سے ملاقات کرنا یہ کب ہوگا قیامت کے دن اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں چھ ایمان کے کتنے ارکان ہیں چھ یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانا ایک رکن ہو گیا اور فرشتوں پہ ایمان لانا دوسرا رکن ہو گیا آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا تیسرا رکن ہو گیا فرشتوں اور نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لانا چوتھا رکن ہو گیا اور پانچواں رکن کیا آخرت پہ ایمان لانا اور چھٹا کیا تقدیر پہ ایمان لانا تو یہ چھ ارکان ہیں جس کا ان چھ میں سے کسی پہ بھی ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے چھ کے چھ پہ ایمان لانا ضروری ہے تو آپ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں اس آخرت پہ ایمان لانے والے رکن کا آپ کہہ رہے ہیں وسط القون ربکم جلد ہی تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو اللہ سے ملاقات برحق ہے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کو مومن دیکھیں گے جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے تو فرمایا وسط القعن ربکم جلد ہی تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے فس یس الکم تو وہ تم سے سوال کرے گا تمہارے اعمال کے بارے میں اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا بعد پرس کرے گا تو یہاں پہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آخرت پہ ایمان لاتے ہو تو اپنے اعمال پہ توجہ دو اس سے پتہ چلا آخرت پہ ایمان انسان کو بولے اعمال سے روکتا ہے اور آخرت پہ ایمان انسان کو اچھے اعمال سر انجام دینے پہ ابھارتا ہے جس کا آخرت پہ ایمان ہوگا وہ آخرت پہ ایمان کی وجہ سے گناہوں سے دور رہے گا اور جس کا یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اسی قدر گناہوں سے دور رہے گا جس کا یہ ایمان کمزور ہوگا وہ اسی قدر گناہوں میں لت پت ہونے والا ہوگا اللہ فلاں ترجیح بادیۃ اللہ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا لا ترجیو لا تسی کے معنی میں ہے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا یغرب و باد کم کہ تم میں سے کوئی کسی کی گردن مارنے لگے میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو مسلمان مسلمان کو قتل کرے مسلمان مسلمان کا خون بہائے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ گمراہی کا راستہ اختیار نہ کر لینا الا لیو بلیغ الغائب الا اب اللہ کا منع کیا خبردار یعنی کہ میری بات دھیان سے سنو توجہ سے سنو الا خبردار لیو بلیغ الغائب چاہیے کہ وہ شخص جو یہاں پہ موجود ہے اس تک پیغام پہنچا دے جو غیر حاضر ہے جو موجود نہیں ہے یعنی کہ میرا یہ خطبہ میرا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جانا چاہیے تو یہاں پہ موجود ہے میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں تو یہ کیا پہنچانا ہے ایک رائے یہ ہے کہ اس پہنچانے سے مراد ہے جو آپ نے خطبہ دیا وہ پہنچایا جائے دوسرا یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو دین تمہیں دیا پورا دین لوگوں تک پہنچایا جائے دونوں معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ال علی ابلیغ الغائب خبردار اسے چاہیے کہ جو موجود ہے وہ پہنچا دے اس کو الغائبا جو موجود نہیں, نہیں ہے فلا البلغ این کون او آل ممباد من يبلغه ان يكون من, من سمیاہ شاید کہ ان میں سے کوئی جس تک یہ پیغام پہنچایا جائے اس پیغام کو اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو یاد رکھنے والا ہو جو اس کو سن رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ پیغام پہنچا دو یہ ممکن ہے کہ تم میرا پیغام جن لوگوں تک پہنچاؤ ان میں سے کوئی کئی ایسے ہوں جو تم میں سے کئی لوگوں سے زیادہ میرے پیغام کو یاد رکھنے والے ہوں میری احادیث کو یاد رکھنے والے ہوں آپ کہہ رہے ہیں فلا الب الغ ہو شاید کہ ان میں سے کئی جن تک یہ پیغام پہنچایا جائے این یقون او آ اس کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوں ممبادی مِن منسمیاہو ان میں سے کئی کے مقابلے میں جنہوں نے براہ راست میرے اس پیغام کو سنا ہے تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث آپ کے فرامین دوسرے لوگوں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دورے میں شریک ہیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث سن رہے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ احادیث ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اپنے پڑوسیوں تک رشتہ داروں تک دوست احباب تک وائف تک بچوں تک فکان محمد الدا دقل یقول صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد جب اس بات کا تذکرہ کرتے کون سے محمد محمد بن سیرین محمد بن سیرین. تو محمد بن سرین ادا ادا جب اس بات کا تذکرہ کرتے کس بات کا کہ نبی, علی صل... نبی علی صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام تم سے لوگوں تک پہنچا دو ممکن ہے کہ وہ لوگ دن تک تم میرا پیغام پہنچاؤ ان میں سے کئی ایسے ہوں جو براہ راست سننے والوں میں سے کئی ایک سے زیادہ میری احادیث کو یاد رکھنے والے ہوں تو محمد اذا اداکر محمد بن سیرین جب حدیث کا یہ حصہ ذکر کرتے تھے یقولو کہتے تھے صداقہ محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا واقعی ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی عادیث آپ سے براہ راست سنی اور دوسرے لوگوں تک پہنچائی جن تک پہنچائی گئیں ان میں سے کئی سب نہیں ان میں سے کئی ایسے تھے جو ان میں سے کئی سے بڑھ کر احادیث یاد رکھنے والے تھے جنہوں نے براہ راست سنی ہے سم اور یہ آج تک ایسے ہی ہے محمد ابن سلیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل ایک عمل ہے کہ جو احادیث کو لیتے ہیں پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں جن تک پہنچاتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نکل آتا ہے جو پہنچانے والے سے بڑھ کر حدیث کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے سم قالا پھر آپ نے کہا اللہ حل بل لغ تو مر اللہ خبردار حل بلغ تو کیا میں نے پہنچا دیا ہے کیا مطلب کیا میں نے اپنے رب کا دین پہنچا دیا ہے کیا میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے مر دو مرتبہ اپنی الفاظ کہے یہاں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں حدیث کے شروع میں نبی علی اسلات اسلام اس نے کیا فرمایا تھا کہ زمانہ گوم کر واپس اپنی اسی حالت پہ آ گیا ہے جس حالت پہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اس کا کیا مطلب ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکا کئی بھائی اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام جس زمانے میں تشریف لائے ہیں اس زمانے میں قریشیوں نے عربوں نے ان مہینوں کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا کیا بنا رکھا تھا کھیل تماشا ایک طرف وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم حرمت والے چار مہینوں کا احترام کرتے ہیں ہم ان میں لڑائی نہیں کرتے دوسری جانب جب لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے خود نہیں بدلتے تھے کس کو بدل دیتے تھے مہینوں کو مثال کے طور پہ محرم کے مہینے میں لڑنا چاہتے ہیں تو محرم کو لیٹ کر دیتے سفر کو پہلے لے آتے تو انہوں نے ان مہینوں کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جس سال نبی علیہ السلام نے حد کیا ہے اس سال ذوالحجہ کا مہینہ اپنی ترتیب کے عین مطابق تھا اس ترتیب کے مطابق جو اس دن اللہ نے قائم کی تھی جس دن اللہ نے اسمان و زمین کو پیدا کیا تھا تو یہ آپ بتانا چاہ رہے تھے اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو اڑتیس ایٹ تھری ایٹ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان جریر نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم قلع فی حجت الوداع جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے رویت ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کن سے کہا جرییر سے کہا جریر بن عبداللہ البدلی سے کہا کب کہا فی حجت الوداعی حجرت الاضاع کے موقع پہ کہا اس تن, تن ناسا لوگوں کو خاموش کراؤ یعنی کہ جب آپ اپنے حج میں منا میں وہ خطبہ دینے لگے جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے تو اس خطبے سے پہلے آپ نے جریب عبداللہ البجلی کی ڈیوٹی لگائی کے لوگوں کو چپ کراؤ یعنی کہ لوگ اپنی گفتگو ترک کریں میں خطبہ دینے لگا ہوں میرا خطبہ سنیں تو آپ نے ان سے کہا ان کے جریر سے اس سن سے ناسا لوگوں کو خاموش کراؤ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جریب بن عبداللہ علیہ بجلی اگرچہ ان صحابہ کے میں سے ہیں جو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں اور آخری مہینوں میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن حج کے موقع پہ مسلمان تھے اور حج میں شریک ہوئے ہیں ان کے حج سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے فقال تو آپ نے کہا یعنی کہ اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوا تو اس میں آپ نے کہا لا ترجعوا او کفارا میرے بعد کافر نہ بن جانا میرے بعد کافر نہ بن جانا کیسے میرے بعد کافر نہ بن جانا اس حال میں کہ یغرب و باد لکاب تم میں سے کوئی کسی کی گردنیں اتارنے لگے تو کیا کسی کی گردنے اتارنے سے قتل کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے یہ سوال ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو اس کو حلال سمجھ لینا یہ کفر ہے ایک ہے غلطی ہو جانا آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کردہ چیز کو حرام ہی سمتی ہیں شراب کو آپ حرام سمتی ہیں اور پیتی ہیں یہ گناہ ہے لیکن جو کہے شراب حلال ہے میں اس کو حرام مانتا ہی نہیں میں قرآن کے اس یعنی کہ اس بات کو نہیں مانتا کہ شراب حرام ہے تو ایسا آدمی تو کافر ہو جائے گا تو مسلمان کو قتل کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے قتل کاردینی کو جئے سمنا مسلمانوں کو قتل کرنا جائید ہے خون بہانا جائد ہے یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے عقیدہ تو آپ نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا اس حال میں کہ تم میں سے کوئی کسی کی گردنیں اتارے اور یہ تب ہوگا جب آپ ید ربو حکم القاب آباد کو حال بنائیں گے ویسے آپ اس کو صفت بھی بنا سکتے ہیں کہ میرے بعد ایسے کافر نہ بن جانا کہ جو ایسے کافر کیا مراد کیسے کافر کہ تم میں سے بات بعض کی گرنے اتارے ایسے کافر نہ بن جانا اور اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے میرے بعد کافر نہ بن جانا یعنی کہ میرے بعد کافروں والی حرکتیں نہ کرنا ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کافروں والی حرکتیں ہیں تو یہ کام نہ کرنا بر اس سے پتہ چلا گزشتہ حدیث سے بھی اس حدیث سے بھی کہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اسلام اس سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ومئی یکت المنم متعمدہ فجزا اہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا ہے وہ کہاں پھینکا جائے گا جہنم میں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ غدیب اللہ اور اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا والعلیٰ ہو اور اللہ کے اس کے اوپر لانتے ہوں گی اور اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کے کتنے زیادہ اس کی سزائیں بیان کی ہیں اس لیے مسلمان کو مسلمان پہ تلوار اٹھانے سے بچنا چاہیے آپ نے مسلمان فوجیوں پہ حملے کرنا یہ کہہ کر کے کہ یہ کافر ہو چکے ہیں جیسا کہ کئی مسلمان ممالک میں ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر بتالیس فورٹی ٹو باپ فضل فی رمضان ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت حدیث نمبر آٹھ سو انتالیس ایٹ تھری نائن قاف اس حدیث کو بیان کرنے والے اور روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عماء سے رویت ہے وہ کہتے ہیں لما رجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ حج سے واپس آئے جب آپ اپنے حج سے واپس آئے واپس کہاں آئے, آئے مدینہ قال علی الانصاریہ تو آپ نے ام سنان انصاریہ سے کہا ام سنان یہ خاتون ہیں انصاری خاتون ہیں ان سے کہا ما منع کی من آ من الحجی تم تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے رو کے رکھا یعنی کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا قالت وہ کہنے لگی ابو فلان تعنی زو كان کان لہو ناگیانی حج الحدمہ ولاخل یس لنا وہ کہنے لگیں کہ ابو فلان اور ابو فلان ان کے فلان کے ابا ابو فلان ان کے فلان ان کے فلان کے ابا مراد یہ ہے کہ میرے بیٹے کا ابو یعنی کہ میرا خاون تانی زو جہاں مراد دے رہی تھیں اپنے شوہر ابو سنان کو تو کہنے لگیں کہ فلان کے ابو یعنی کہ ابو سنان کان لہو نادانی ان کے پانی لانے والے دو اونٹ تھے پانی لانے والے دو اونٹ تھے حج اعلی احدما ان میں سے ایک پہ وہ حج کے لیے چلے گئے ولاخر یس کی اردن لنا اور دوسرا جو ہے وہ ہماری زمین کو سیراب کر رہا تھا اس کی یہاں پہ ضرورت تھی کھیتی باڑی کے لیے تو اس لیے اور کوئی اونٹ نہیں تھا جس کے اوپر بیٹھ کے میں بھی حج پہ جاتی تو کیا کہہ رہی ہیں ام سنان کہہ رہی ہیں کہ ابو فلان کے فلان کے ابا یعنی کہ ابو سنان تانی زوجہ مرال دے رہی تھیں اپنے خاون کو کان لہ و ان کے پانی لانے والے دو اونٹ تھے حج اعلیٰ احدمہ ان میں سے ایک پہ وہ حج کے لیے چلے گئے اور دوسرا جو تھا یسکی ارض اللہ وہ ہماری زمین کو سراب کر رہا تھا قال تو آپ علیہ السلاط اسلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي بشک رمضان عمرہ تنفی رہ بے شک رمضان میں عمرہ تخی حج تن یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ حج نہیں کر سکیں عمرہ آپ رمضان لے. میں عمرہ کریں کون سا عمرہ کریں رمضان کا عمرہ ادر و ثواب کے لحاظ سے ایسے بطلع. ہے جیسے میرے ساتھ مل کے کوئی حج کرے لیکن کیا رمضان کا عمرہ کرنے سے حج ساقت ہو جائے گا حج کی فرضیت ختم ہو جائے گی یہ سوال ہے تو یہ رمضان کا عمرہ ادر و ثواب کے لحاظ سے ایسے ہے جیسے نبی علی السلاط اسلام کے ساتھ حج کیا جائے لیکن اگر کسی پہ حج فرض ہے اور وہ حج فرض وہ فرض حج ادا نہیں کرتا تو یہ فرضیت رمضان کے عمرے کے وجہ سے ساقت نہیں ہوگی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں سے اس انداز سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہے یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو وہ صحب سطاط اللہ نے اس کو مال دیا ہے حد کرنے میں سستی کر رہا ہے تو اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ پوچھیں بھی آپ ہاتھ پہ کیوں نہیں جا رہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں یہ فرض ادا کرنے سے کیوں پیچھے ہٹ رہا ہوں مجھے آگے بڑھنا چاہیے اس کے بعد باب نمبر تینتالیس فورٹی تھری باب کم اعتمر عطمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب اس بارے میں ہے کہ نبی علیۃۃسلام نے عمرے کتنے کیے تھے اس سوال کا جواب اس باب کے نیچے آنے والی حدیث سے ملے گا حدیث نمبر آٹھ سو چالیس ایٹ فور زیرو قاف اس حدیث کو اپنے اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان قطع ان رضی اللہ عنہ قال قطع بن د صدوسی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک انس بن مالک رضی اللّہ تعلن نے کہا کہ اے عطمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کی یہ کلفی دلقادہ تھی چاروں کے چاروں ذیلقع کے مہینے میں تھے کس مہینے میں تھے ذیلقدا کے مہینے میں الاقان تو ما ہی سوائے اس عمرے کے جو آپ کے حج کے ساتھ تھا وہ ذیل میں نہیں تھا کیونکہ وہ حج والے مہینے میں تھا ذی الحجہ میں تھا ان کے وہ عمرہ جو آپ نے حج کران کے ساتھ کیا تھا آپ نے حج کران کیا تھا حج کران کیا ہوتا ہے حج عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر لینا اور درمیان میں حلال نہ ہونا تو جہاں بھی ان سمالک کہتے ہیں کہ آپ نے چار عمرے کیے سارے کے سارے کس مہینے میں کیے ذلقادہ میں سوائے اس عمرے کے جو آپ کے حج کے ساتھ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چاروں عمرے یا ذلقادہ میں ہیں یا ذی میں ہے اور یہ دونوں مہینے حج کے مہینے کراتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, نہیں, نہیں ہے اور یہ کہنا کہ حج والے مہینوں میں آپ عمرہ کریں گے تو حج فرض ہو جائے گا یہ فتویٰ بالکل غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ حج فرض تب ہوگا جب آپ حج کرنے کی صطاعت رکھتے ہوں گے عمرہ پہ آپ گئے ہوں یا نہ گئے ہوں اور اگر حج کی سطاعت نہیں ہے یا فرض حج آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو حج کے مہینوں میں عمرہ کر لینے سے حج فرض نہیں ہو جائے گا یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اردو سپیکنگ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ہم نے شوال کے مہینے میں عمرہ کر لیا ذیل کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو آج فرض ہو جائے گا جب یہ بات غلط ہے اب جناب مالک نے کہا کہ نبی علیم نے چار عمرے کیے تھے چاروں کے چاروں زلقادہ میں تھے سوائے اس عمرے کے جو آپ کے حد کے ساتھ تھا اس کے بعد چاروں عمروں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کرنے لگے ہیں کہتے ہیں عمرہ تنمین الحدیبیہ طی دلقادہ ایک عمرہ حدیبیہ سے تھا ذلقادہ کے مہینے میں اور یہ وہی عمرہ ہے جس عمرے میں آپ سن چھ ہجری کو مدینہ سے نکلے تھے آپ کے ساتھ سو صحابہ کے نام تھے حدیبیہ کے مقام پہ آپ ٹھہرے جناب عثمان بن عفان کو مکہ والوں کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجا تاکہ مکہ والوں کو وہ قیل کر سکیں کہ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے مکہ فتح کرنے کے لیے نہیں آئے ہم پرامن طور پہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں گے لیکن مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا پھر مسلمانوں کے مابین اور مکہ والوں کے مابین معاہدہ ہوا جس معاہدے کے نتیجے میں آئندہ سال آپ نے عمرہ کیا تو پہلا عمرہ آپ کا کس کو شمار کیا گیا ہدیبیہ والے عمرے کو آپ کا ایک عمرہ شمار کیا گیا ہے وہ عمر فی دلقادہ اور ایک عمرہ آپ کا آئندہ سال تھا یعنی کہ سن سات ہجری میں یہ بھی دلقادہ میں تھا اور یہ وہی عمرہ ہے جس کو عمرت القدع بھی کہتے ہیں عمرات القدیہ بھی کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ یہ وہ عمرہ ہے جو سلو کے نتیجے میں ہوا ہے تیسرے نمبر پہ وہ عمر ملجانا تیسرا عمرہ آپ کا وہ ہے جو آپ نے کہاں سے کیا تھا جیرانہ سے اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جیرانہ مقات نہیں ہے جیرانہ مقات نہیں ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیرانہ سے آپ نے عمرہ کیوں کیا اگر جیرانہ مقات نہیں ہے تو تو بتا چکا ہوں کہ چونکہ نبی علی السلام مکہ فتح کرنے کے بعد حنین اور طیف کی جانب نکل گئے تھے لڑنے کے لیے جہاد کے لیے جب جہاد سے لڑائیوں سے فارغ ہوئے مدینہ واپس جانے کا پروگرام بنا تو آپ جیرانہ مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ کا وہیں پہ پروگرام بن گیا عمرہ کرنے کا اور جب عمرہ کرنے کا پروگرام بنا ہے تب مکات پیچھے رہ چکا ہے تیف والوں کا مکات جو اس سیڈ پہ مکات بنتا ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا اور جب آپ اس مکات پہ تھے زیر عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا ورنہ آپ وہیں سے رام باندھ لیتے جب جیرانہ مقام پہ آئے یہاں پہ صحابہ کے نام میں آپ نے قیدی وغیرہ تقسیم کیے لونڈیاں تقسیم کیں اور دیگر اموال کو تقسیم کیا گیا لڑائی کے سب امور سے فارغ ہوئے تو آپ کا ارادہ بنا کہ میں عمرہ کر لوں تو پھر آپ نے جرانہ سے احرام باندھا اور جرانہ مقات نہیں ہے بلکہ اس اصول کے تحت آپ نے یہاں سے احرام باندھا کہ جب بھی کوئی آدمی مقات کراس کر چکا ہو اور مقات کراس کرتے ہوئے عمرہ کرنے کا ارادہ نہ ہو آگے چل کر جہاں پہ رادا بنے گا وہیں سے رام گا تو چوتھا عمرہ کیا ہے وہ عمرہ تم جیرانا اور ایک عمرہ آپ کا جیرانا سے ہے یہ تیسرا عمرہ ہے جہاں آپ نے ہنین کی ہنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا جرانہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ نے غزبۂ حنین کے مالِ غنیمت کو تقسیم کیا تھا جو مالِ غنیمت حنین کی لڑائی میں ملا تھا اس کو تقسیم آپ نے کہاں پہ, پہ پہنچ کے کیا تھا جرانہ مقام پہ تو یہ عمرہ آپ نے کب کیا فی دلقادہ یہ بھی دلقادہ میں اور چوتھے عمرے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بن مالک وہ عمرتََََََََََََ ما حجت ہی اور ایک عمرہ آپ کا آپ کے حج کے ساتھ تھا تو یہ حج پھر کون سا بنا آپ کا حج تو یہ آپ کے چار عمریں ہیں اس کے بعد وفی روایت اللہ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی بخاری مسلم کی قالق میں نے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں قطعہ کہہ رہے ہیں قطادہ بن بندیامہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا کس سے کہا ہوگا کتادا نے جناب انس ابن مالک سے کم حج کہ نبی علیہ وسلم نے حج کتنے کیے قال واحد جناب انصن مالک فرمانے لگے کہ حج تو آپ نے ایک ہی کیا تھا اور اس حج سے مراد وہ حج ہے جو آپ نے مدینہ سے کیا ہے ورنہ جب آپ مکہ میں رہتے تھے تو وہاں پہ بھی آپ نے حج کیا ہے کتنے کی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ حج جو آپ نے مدینہ سے کیے ہیں وہ کتنے ہیں وہ ایک کی ہے اس کے بعد الفصل ثانی اب کیا شروع ہونے لگی ہے تیسری فصل اب دوسری فصل شروع ہونے لگی ہے یعنی کہ حج اور عمرے کی احادیث جب شروع ہوئی تھی تب باب قم کیا گیا تھا کتاب کیا تھی بارہویں کتاب تھی الحجوالعمرا یہ پیج نمبر ہے دو سو ٹو نائن نائن تو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ پہلی فصل حد کے اعمال اور حد کے احکام تو وہ فصل جاری رہی اور اس میں تقریباً تینتالیس آب و آب آئے فورٹی تھری اور حدیث نمبر سات سو باون سے لے کر آٹھ سو چالیس تک یہ فصل جاری رہی ہے بہت طویل فصل تھی اور اب نئی فصل شروع ہونے لگی الفصل ثانی دوسری فصل فضائل مکہ و احکام مکہ کے فضائل اور مکہ کے احکام مکہ کے فضائل کیا ہیں اور مکہ کے احکام کیا ہیں اس سلسلے میں پہلا باب باب دخول مکہ والخروج الخروج منہا مکہ میں داخل ہونا اور مکہ سے نکلنا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر آٹھ سو اکتالیس ایٹ فور ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تنہا سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جا الہ مکہ کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو داخلہ من آل تو آپ مکہ کے اوپر کے حصے سے داخل ہوئے اوپر کی جانب سے داخل ہوئے مکہ کے بلائی علاقے سے داخل ہوئے مکہ کے اونچے علاقے سے آپ داخل ہوئے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ داخل ہوئے تھے کدا گھاٹی کی طرف سے مکہ کا وہ علاقہ جسے کیا کہتے ہیں کدا کدا گھاٹی کی طرف سے داخل ہوئے تھے اور یہ کدا کی گاٹی وہی گاٹی ہے جس پہ آپ چڑھیں تو آگے قبرستان آ جائے گا مولا قبرستان کون سا قبرستان معلیٰ قبرستان آ جائے گا اور آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے مسجد نام میں بنی شیبہ گیٹ سے اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ مکہ میں کیسے داخل ہوئے اور کیسے نکلے یعنی کہ مکہ کے بلائی علاقے سے آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کا وہ علاقہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نچلا علاقہ جو ہے وہاں سے آپ نکل کے مدینہ واپس گئے تھے مکہ بہت عظیم شہر ہے اس لیے نبی علی الط اسلام مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مکہ کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے مکہ سے پہلے ایک وادی آتی تھی وادی دی طوا آپ وہاں پہ رات گزارتے وہاں پہ ٹھہرتے اور پھر وہاں پہ غسل کرتے کس لیے مکہ میں داخل ہونے کے لیے اور صبح پھر آپ مکہ میں داخل ہوتے رات گزارتے غسل کرتے اور صبح داخل ہوتے تو اگر کوئی ایسا کر سکے تو بڑی اچھی بات ہے یہ طریقہ ہے نبی علیہ اصلاۃ والسلام کا اس کے بعد دوسرا باب باب دخول مکہ تب غیر احرام مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اردو سپیکنگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مکہ میں احرام کے بغیر جانا جائز ہی نہیں ہے یعنی جب بھی جائیں احرام باندھ کر جائیں عمرہ کریں جبکہ حقیقت میں اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں کیا ہے کہ یہ باب ہے مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا حدیث نمبر آٹھ سو بطالیس. ایٹ فور ٹو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے امام کون سے امام مسلم انجا ابن عبد اللہ انصاری جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ نماثر ویت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ مکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں آگے کہتے ہیں وکال قتیبہ اور قتیبہ نے کہا یہ قتیبہ کہاں سے آگیا گیا اچانک یہ مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ قتیبہ اچانک کہاں سے آ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا صحابی کون ہے جو حدیث بیان کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ الانصاری اور اس حدیث کو اپنی کتاب میں کس نے روایت کیا امام آمد. مسلم نے تو امام مسلم کے اس حدیث میں دو استاد ہیں ایک یا بن یا التمیمی اور دوسرے نمبر پہ قطعبہ بن سعید الثقفی امام مسلم نے یہ حدیث یہی بن یہ تمیمی سے بھی لی ہے اور یہی حدیث امام اسلم نے قطعہ بن سعیدی سے بھی لی ہے تو اس لیے امام اسلم کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے اس کے بعد کیا بات ہے وہ بات بیان کرنے سے پہلے امام اسلم کہتے ہیں وقال قطعیبہ قطعبہ کہتے ہیں داخلہ یوم فتح مکہ کہ آپ داخل ہوئے فتح مکہ کے دن یعنی کہ یحییٰ بن یحییٰ نے جب یہ حدیث بیان کی تھی امام مسلم کے سامنے تو کہا تھا کہ اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے اور کتیبہ نے جب بیان کی تو لفظ کیا استعمال کیے کہ اللہ کے رسول فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے فرق سمجھیں یعنی کہ جب کتیبہ والی روایت آئے گی تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ کون سا واقعہ ہے جو واقعہ بیان ہونے لگا ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے یہ کون سا واقعہ ہے فتح مکہ والا فتح مکہ کس سال ہوا ہے سن آٹھ ہجری ورنہ تو آپ مکہ میں حج کے لیے بھی آئے ہیں سن دس ہجری میں اور پھر آپ جینانہ والے عمرے میں بھی آئے ہیں فتح مکہ کے بعد مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نکل گئے تھے حنین اور طیف کی طرف اور پھر وہاں سے جینانہ سے آپ نے عمرہ کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ سن سات ہجری میں بھی مکہ میں آئے ہوئے ہیں جب عمرۃ القضاء کیا تھا تو اس لیے کتعبہ کی روایت کے ذریعے پتا چل سکا کہ یہ واقعہ جو یہاں پہ بیان ہونے لگا ہے یہ آپ کے کس سفر کا واقعہ ہے اس لیے امام مسلم نے خاص طور پہ یہ بتایا ہے کہ کتعبہ نے یہ وضاحت کی ہے جابر عبداللہ انصاری سے روایت ہے کلّہ کرسول مکہ میں داخل ہوئے اور کتحبہ کہتے ہیں کہ آپ فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے والی ہی امامت سودا اس حال میں کہ آپ پہ سیاہ رنگ کا امامہ تھا آپ سیاہ رنگ کی کیا تھی پگڑی تھی آپ پہ سیاہ رنگ کا کیا تھا امامہ تھا بغیر احرام آپ داخل ہوئے ہیں بغیر احرام احرام کے بغیر کیسے داخل ہوئے ہیں احرام کے بغیر اور یہ یہ چیز بتانا چاہ رہے تھے یہاں پہ کہ مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا جائز ہے احرام پہن کر اور حج عمرے کی نیت کر کے مکہ میں داخل ہونا اس پہ واجب ہے جو حج کے لیے جا رہا ہے جو عمرے کے لیے جا رہا ہے ایک آدمی مدینہ سے نکلا ہے عمرے کے لیے پھر وہ مدینہ کے مقاس سے احرام نہ باندھے نیت نہ کرے یہ جرم ہے یہ غلط ہے لیکن ایک آدمی مکہ جا رہا ہے آپ نے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے تو اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ رام باندھے اور عمرے کی نیت کرے ایک مکہ جا رہا ہے وہاں پہ جاب کرنے کے لیے تو اس پہ واجب نہیں ہے کہ احرام باندھے اور عمرے کی نیت کر کے مکہ جائے دلیل کیا یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی علی السلاط اسلام جب فتح مکہ کے لیے مکہ میں آئے ہیں تو آپ احرام باندھے بغیر داخل ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا نہیں تھا بلکہ اس وقت آپ کا ارادہ تھا کہ مکہ پہ ان کے فتح حاصل کرنی ہے اور آپ نے امامہ کس رنگ کا پہنا ہوا تھا سیاہ رنگ کا اس سے کیا پتہ چلا کہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہننے جائز ہیں ممنوع نہیں ہے ہاں وہ ممالک جن ممالک میں محرم کے مہینے میں کئی لوگ سیاہ رنگ کا لباس اس لیے پہنتے ہیں تاکہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سوگ منائیں تو چونکہ یہ کام دین میں اضافہ ہے یہ کام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے اس مہینے میں ان ممالک میں جہاں پہ یہ غلط کام کیا جا رہا ہے صحیح عقیدہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ لباس نہ پہنیں تاکہ مشابت نہ ہو تاکہ نہ ہو کیونکہ نبی علی اسات اسلام فرماتے ایک حدیث میں جس کو امام بدعود اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کہ من تشبہ بقوم انفَََََََََ امن جو کسی قوم کی مشابت کرے وہ انہی میں سے ہے تو اگر محرم کے مہینے میں کسی ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں پہ کئی لوگ محرم کے مہینے کو ماتم کے مہینے کے طور پہ مناتے ہیں غم کے مہینے کے طور پہ مناتے ہیں اور ان کے ماتم کرتے ہیں اور اپنے رخساروں کو پیٹتے ہیں اپنے سینے کو پیٹتے ہیں اور سیاہ رنگ کا لباس پہنتے ہیں روتے ہیں تو اگر ہم بھی انہیں ایام میں سیاہ رنگ کا لباس پہنیں گے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو جائے گی مشابت ہو جائے گی اور ان کی مشابت سے ہم نے بچنا ہے لیکن عام آلات میں سیاہ رنگ کا لباس مرد پہننے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن افضل کون سا لباس ہے سیاہ رنگ کا یا سفید رنگ کا سفید رنگ کا کیونکہ نبی علی صلاح اسلام نے خود فرمایا ہے کہ تمہارا بہترین لباس وہ ہے جو سفید رنگ کا ہو اسی لیے حج عمرے میں حاجی اور عمرہ کرنے والے احرام کس رنگ کا پہنتے ہیں سفید رنگ, سفید رنگ کا حالانکہ نبی علی صلاحت اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم حج کا احرام سفید پہنو یا عمرے کا احرام سفید پہنو لیکن آپ کی عام عدیث موجود ہے کہ بہترین لباس کون سا ہوتا ہے سفید رنگ کا وہ آپ نے یہ نہیں کہا حج کے موقع پہ ہر حالت میں ہر موقع پہ بہترین لباس کون سا ہے سفید رنگ کا اس لیے سفید رنگ کا لباس پہننا جو ہے وہ بہتر ہے اور اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا امامے کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے امامہ پگڑی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے امامانی پہنا ہوا میں نے تو یہ شماغ پہنا ہوا ہے وہ بھی کس رنگ کا سرخ و سفید رنگ کا اور یہی اعتراض ہوتا ہے سعودی عرب کے علماء کے پہ مثر نبی میں درس کے دوران یہ سوال بار بار آتا تھا کہ آپ لوگ سنت کی بات کرتے ہیں کہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے حدیث پہ عمل کرنا چاہیے اور بتوں سے آپ لوگ روکتے ہیں اور خود آپ لوگ سنت کو اپناتے نہیں ہیں امامہ نہیں پہنتے آپ لوگ امامہ نہیں پہنتے سعودی عرب کے علماء کے نام تو اس سوال کا جواب کیا ہے اس غلفہمی کا اضالہ ہونا چاہیے سعودی عرب کے علماء اکرام کے نام کا اس بارے میں موقف کیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ نبی علی اسلاط اسلام نے امامہ پہنا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن آپ سعودی عرب کے علمائی کرام نام سے یہ سوال کریں کہ اللہ کے اصول نے امامہ پہننا آپ کیوں نہیں پہنتے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نبی علی اللہۃسلام کی لباس کے معاملے میں سنت یہ ہے آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہ لباس پہنیں جو آپ کی قوم کا لباس ہے جب تک کہ وہ لباس شریعت کے خلاف نہ ہو شریعت کے ضابطوں اصولوں کا خلاف نہ ہو مثال کے طور پہ شریعت نے بتا دیا کہ مرد ایسا لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے لباس جو ہے وہ ٹکڑوں سے نیچے جا رہا ہو مرد حضرات ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے مرد از وہ لباس نہیں پہن سکتے جس لباس میں عورتوں سے مشابت ہو جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو ایسے ہی وہ لباس نہیں پہننا جس کی وجہ سے آپ کا سطر ننگا ہو رہا ہو تو یہ آداب یہ اصول یہ ضابطے بتا دیے گئے یہ اس لیے بتایا گئے ہیں کہ آپ ان ضابطوں کا خیال رکھیں اس کے علاوہ جو لباس آپ پہننا چاہتے ہیں پہنے تو نبی علی اللہ نے امامہ پہنا کیونکہ آپ کی قوم کا یہ لباس ہے ایسے آپ اور آپ کے صحابہ کرام نام عام طور پہ کیا پہنتے تھے دو چادریں شلوار کمیز نہیں دو چادریں تو جو امامہ کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں تو کیا پھر وہ اس بات پہ بھی زور دیں گے کہ شلوار قمیض کی جگہ پہ دو چادریں پہننی چاہیے یقیناً وہ ایسا نہیں کہیں گے تو جو صورتحال حال دو چادروں کی ہے وہی وہ امامے کی ہے آپ نے وہ لباس پہنا جو آپ کی قوم کا لباس تھا تو سعودی عرب کے علماء کے نام کہتے ہیں کہ آپ کی سنت یہ ہوئی کہ وہ لباس پہنا جائے جو آپ کی قوم کا لباس ہو اور سعودی عرب کے علماء کرام کہتے ہیں آج ہم وہی لباس پہن رہے ہیں جو آج ہماری قوم کا لباس ہے اس کے باوجود اگر کوئی آدمی امامہ اس لیے پہنتا ہے کہ نبی علی اسات اسلام نے پہنا ہے تو اس محبت کا اسے ثواب ملے گا آپ دیکھیے کہ نبی علی اسات اسلام کدو کا سالن بہت پسند فرماتے تھے اور جنابی انسی بن مالک کہتے ہیں میں بھی اسی لیے پسند کرتا تھا کیونکہ اللہ کے رسول اس کو پسند کرتے تھے تو کیا آج سب لوگوں کو آپ اس بات کا پابند کریں گے کہ آپ کدو کا سالن کھایا کریں دوسرا نہیں کھا سکتے نہیں دوسرا سالن بھی کھایا جا سکتا ہے دوسری سبزی بھی کھائی جا سکتی ہے کوئی دال کھائی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی کدو اس لیے کھاتا ہے کہ نبی علی السات اسلام نے یہ سالن کھایا ہے تو انشاءاللہ اسے اس محبت کا ثواب ملے گا اس کے بعد باب نمبر تین باب کیا ہے باب حرمت مکہ یہ باب کس بارے میں ہے مکہ کی حرمت کے بارے میں مکہ کی حرومت مکہ کا تقدس مکہ کا احترام حدیث نمبر آٹھ سو تینتالیس ایٹ فور تھری کاف اس عدیز کو بیان کرنے والے کون سے دو امام ہیں امام بخاری اور امام مسلم علی بن عباس رضی اللہ عنہما قال روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ کہتے ہیں قالِنبیُصلی قال اللّہ علیہ وسلم یوم افتح مکہ نبی علیۃۃسلام نے فرمایا اس دن جس دن آپ نے مکہ فتح کیا یہ کون سا سال ہوا پھر سن آٹھ ہجری کیا فرمایا آپ نے لا ہجراتا کوئی ہجرت نہیں ہے کیا مطلب یہ کوئی ہجرت نہیں ہے یعنی کہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت اب باقی نہیں رہی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کیوں تھی کیونکہ مکہ اس زمانے میں دارالکفر تھا کافروں کا ملک تھا بت پرستوں کا ملک تھا شرک کرنے والوں کا ملک تھا اور وہاں پہ وہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ رہنے نہیں دیتے تھے تو اس لیے حکم تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر جائیں اور یہاں پہ نہ رہیں کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ انہی آلات کے بارے میں یہ عیت ہے کہ ان الدینت و فاہم الملائکۃ ضالمی الفسیم خالوفی مکن تم خالق اللہ مست مستعفین افلع کہ وہ لوگ جن پہ موت آتی ہے جن کی روح ریشتے قبض کرتے ہیں اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ جب موت آتی ہے ان ایام میں آتی ہے جن ایام میں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے کیا ظلم ہجرت نہ کرنے کا ظلم ہجرت نہ کرنے کا ہجرت نہ کرنا یہ ظلم یعنی کہ یہ گناہ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کمزور تھے تو فرشتے کہتے ہیں کیا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض پر سو رہی ہے ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اسی لیے علماء کرام نام یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جو کافروں کا ہے اور وہاں پہ اسلام پہ عمل کرنا صحیح معنوں میں ممکن نہیں ہے تو پھر اس پہ واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑے وہاں سے حجت کرے اور کسی اسلامی ملک میں چلا جائے شرط یہ ہے کہ کوئی اسلامی ملک اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے جگہ دینے کے لیے تیار ہو مسلمانوں نے مکہ سے عجت کی تھی مدینہ کیونکہ مدینہ میں ان کو جگہ مل رہی تھی مسلمانوں نے ہجت کی تھی مکہ سے حفشا کی طرف کیونکہ حفشا کے بادشاہ سے ان کو اچھی امید تھی تو پھر بتا دوں اگر کوئی کسی ایسے کافر ملک میں رہتا ہے جہاں اسلام پہ عمل کرنا صحیح معنوں میں ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے کسی اور جگہ ہجت کر کے جانا ممکن ہے اور ملک اس کو تیار کرنے قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اس پہ واجب ہے کہ اپنے دین کو بچائے اور ہجرت کر جائے دوسرے نمبر پہ علماء کے نام کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کافر ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پہ اپنے دین پہ عمل کرنا ممکن ہے تو پھر آپ پہ واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ دیں اور کسی اسلامی ملک میں منتقل ہو جائیں اس کے علاوہ شکل کیا بنتی ہے تیسری شکل یہ ہے کہ آپ کسی کافر ملک میں رہتے ہیں اور وہاں اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو موقع مل رہا ہے وہاں پہ تبلیغ کرنے کا دین سکھانے کا وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی تربیت کرنے کا اور کافروں تک اپنا پیغام پہنچانے کا تو پھر آپ کے لیے افضل ہے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ رہیں کیونکہ آپ وہاں پہ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں دین کا کام دین کو پھیلانے کا کام دین کے دفاع کا کام دین کو بچانے کا کام تو اس لحاظ سے میرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اس ہجرت کے نظام کو سمجھیں اور اس کو لیں لیکن کسی مسلمان ملک سے کافر ملک کی طرف منتقل ہو جانا وہاں شفٹ ہو جانا یہ چیز قابل افسوس ہے فی میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پہلے سے کافر ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں میں اب ان کی بات کر رہا ہوں جو اب منتقل ہونا چاہ رہے ہیں اسلامی ملک سے صرف پیسوں کی خاطر یا مال کی خاطر کسی کافر ملک میں منتقل ہونا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے یہ اپنے دین کو اور اپنے بچوں کے دین کو خطرے میں ڈالنا ہے اور اگر ہمارے بچے یا بچوں کے بچے یا بچوں کے بچوں کے بچے ان میں سے کوئی کافر بن گیا عیسائی بن گیا غیر مسلم بن گیا تو کون ذمہ دار ہوگا اس لیے اسلامی ممالک میں آپ رہیں اور گزارا کریں وہاں وہاں کی مشکلات اور مسائب پہ صبر کریں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک میں حالات خراب ہیں مشکلات ہیں مالی لحاظ سے امن و امان کے لحاظ سے لیکن دین بچانا سب سے اہم ہے تو یہاں پہ آپ کیا اعلان کر رہے ہیں لا حجراتہ کہ کوئی ہجرت نہیں ہے یعنی کہ اب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنا واجب نہیں. نہیں ہے یہ مطلب اس کا کہ اب واجب نہیں ہے کن جہاد لیکن دو چیزیں اب بھی باقی ہیں اگر آپ ثواب لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے عزت ختم ہوگی مکہ سے مدینہ کی طرف لیکن دو چیزیں باقی ہیں کیا نمبر ایک جہاد جہاد کئی جگہ پہ ہو رہا ہے اللہ کے سل فرما رہے ہیں وہ کیا جائے ولیتن اور نیک کام کرنے کی نیت رکھنا نیک کام کرنے کے لیے تیار رہنا اگر ہجرت کا موقع آیا تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ میں ہجرت کروں گا نمازوں کی نیت کرنا صدقہ خیرات کی نیت کرنا تو ان کے خیر کے کاموں کا پروگرام بناتے رہنا اس کا عزم کرتے رہنا یہ چیز تو باقی ہے تو آپ کہیں لا حجرتا کہ اب ہجرت کرنا واجب نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے کون سی ہجرت مکہ سے مدینہ کی جانب لیکن کسی اور جگہ ہجرت کے ہجرت کی ضرورت پیش آئے تو وہ اب بھی موجود ہے ولاکن جہاد العلیٰ لیکن اب کیا رہ گیا فرم فرمایا جہاد اور نیک مال کرنے کی نیت وہ ازستن دست فرو اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے فن تو نکلو یعنی کہ اگر مسلمان حکمران جہاد کا مطالبہ کون کرے گا مسلمان حکمران جب مسلمان حکمران تم سے مطالبہ کرے کہ جہاد کے لیے نکلو تو تمہیں نکلنا چاہیے لیکن اے، کئی لوگ کیا کرتے ہیں وہ گروپ بناتے ہیں تین چار لوگ پانچ لوگ دس لوگ پندرہ بیس لوگ اور پھر وہ بم دھماکے کرتے ہیں کافر ممالک میں اور ان کی عام عورتوں پہ عملہ کر دیتے ہیں ان کے بازاروں میں بم دھماکے کر دیتے ہیں تو یہ عمل جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان لوگوں کو نشانہ بنائیں جو معصوم ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے اور بازاروں میں آپ حملے کریں عورتوں پہ حملے کریں بچوں پہ حملے کریں اور پھر یہ کام کرنے کے لیے جہاد کے لیے ایک سسٹم ہے یہ کام کون کرتا ہے مسلمان حکمران یہ کام اس کی قیادت میں ہوتا ہے پرائیویٹ جہاد جو ہے وہ نہیں ہوتا اس کو مزید آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہمارے محلے میں کوئی آدمی بدکاری کرے زنا کرے اور ہو شادی شدہ تو اسلام نے اس کی کس سزا کا اعلان کیا کہ اس کو سنسار کیا جائے تو کیا آج مسلمان حکومت کے علاوہ کسی کو حق حاصل ہے کہ ایسے زانی کو پکڑے اور اس کو سنسار کر دے یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو اگر اس بات کی آپ اجازت دیں گے تو ہر آدمی اٹھے گا اور اپنے مخالف کے بارے میں کہے گا کہ یہ زانی ہے شادی شدہ ہے میں اس کو سنسار کرنے لگاؤں تو وہ فساد شروع ہوگا وہ فتنے شروع ہوں گے جن کا دروازہ بند نہیں ہو سکے گا تو ایسے ہی یہ جہاد کا جو معاملہ ہے یہ کس کے حوالے ہے کس کے سپرد ہے مسلمان حکمران وہ جہاں مناسب سمجھیں جہاں وہ چاہیں تو اس کا اعلان کریں ورنہ باقی لوگوں کو کیا چاہیے وہ دعائیں کرتے رہیں ذہنی طور پہ تیار رہیں لیکن ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو یا مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے آپ دیکھ لیں چند دن پہلے فرانس میں نبی علیۃۃ و اسلام کی توہین کی گئی یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اس سے دل دکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے نبی علیۃۃ اسلام سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور آپ سے محبت واجب ہے اور آپ کا دفاع کرنا آپ کی عزت کا دفاع کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے لیکن جب آپ مسلمان ملک کی بجائے فرانس جیسے ملک میں رہتے ہیں تو وہ تو کافروں کا ملک ہے وہاں پہ تو ایسے کام ہوں گے اب جب ایک ٹیچر نے آپ کی گستاخی کی آپ کی توہین کی تو ایک مسلمان نے اس کو قتل کر دیا وہ ٹیچر تو قتل ہو گیا لیکن فرانس میں رہنے والے مسلمانوں سے آپ پوچھیں آپ ان کی صورت حال کیا ہے وہ کس قدر پریشان ہے کس قدر انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی علی السّۃ وسلم و صحابۂ کے نام جب مکہ میں تھے تو وہ لوگ آپ کو شاید بھی کہتے مجنون بھی کہتے مینٹل بھی کہتے سب کچھ کرتے کیا اس زمانے میں لڑنے کی اجازت دی گئی نہیں اس زمانے میں مسلمانوں کو لڑنے سے روکا گیا قرآن کریم میں وہ آیت موجود ہے موجود سورہ نصاب میں اور اگر اس زمانے میں کوئی مسلمان لڑتا تو کیا ہوتا باقی مسلمانوں کو بھی تنگ کیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا اسلام کا نام نشان مٹا دیا جاتا تو اس لیے ایسے امور میں دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے خصوصا یہ کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے باقی مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیشہ علماء کرام کہتے ہیں اور ان کا یہ کہنا قرآن کے عین مطابق ہے کیا کہتے ہیں علماء کرام کہ برائی کو آپ ختم کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی ختم کرنے سے اس سے بڑھ کر برائی سامنے آ جائے زیادہ قوت کے ساتھ سامنے آ جائے آپ ایک ایسی مزار کو گراتے ہیں جو شریعت کے خلاف بنا ہوا ہے لیکن آپ کو پتا ہے دائیں بائیں سب وہ لوگ رہتے ہیں جو اس مزار کے سے عقیدت رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں گراؤں گا تو کیا ہوگا وہ اس سے زیادہ عالی شان اور اس سے زیادہ بلندوں والا مزار قائم کریں گے تو پھر گرانے کا کیا فائدہ ہوا تو یہی کچھ ہوا فرانس میں ٹیچر کو قتل کیا گیا تو پھر فرانسیسی لوگوں نے ٹیچر کی حمایت کی اور انہوں نے پہلے سے بڑھ کر نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی توہین کی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فرانس کا یہ عمل غلط ہے اور یہ قرآن کی اس عید کی تصدیق کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تخی صدور ہم اکبر کہ ان لوگوں کے سینے اسلام کے خلاف جو بغض و عداوت چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے تو اسی لیے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں ان اچھے اداروں میں بھیجیں تاکہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جن لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام سے ان کی محبت کم ہو جائے تو ان امور کا خیال رکھنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علی اسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے اور یہ محبت اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کرنے کی توفیق دے اور اسی محبت پہ اللہ تعالیٰ میں موت دے اور اس محبت کو روز قیامت ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے تو اس کے بعد کیا آیا جی وید فر تم اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے فن تو تم نکلو فرد الحرم اللہ یوم بے شک یہ شہر کون سا شہر مکہ. مکہ بے شک یہ ایسا شہر ہے جس کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا ہے اس دن جس دن اللہ نے اسمان و زمین کو پیدا کیا یعنی کہ جب سے اللہ نے اسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے مکہ حرم ہے قابل احترام ہے وہ و حرام ان بحرمت اللہ القیامہ اور یہ قابل احترام رہے گا کب تک الہ ملکیامہ قیامت تک بحر مت اللہ اللہ کے اس کو قابل احترام قرار دینے کی وجہ سے وہ و یہ محترم رہے گا حرمت والا رہے گا مقدس رہے گا قابل احترام رہے گا بحرمت اللہ اللہ کے اس کو قابل احترام قرار دینے کی وجہ سے کب تک رہے گا قابل احترام اللہ یوم القیام قیامت تک وہلمقطی قبلی بے شک بات یہ ہے کہ اس میں جنگ کرنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا کسی کے لیے جائز نہیں تھا ولم یہ للی اللہ سا آتمنہار اور میرے لیے بھی اس میں لڑنا حلال نہیں ہوا مگر دن کا کچھ حصہ دن کی ایک گھڑی یعنی کہ ایک دن کے کچھ حصے میں مجھے مکہ میں لڑنے کی اجازت ملی تھی ورنہ میرے لیے بھی مکہ میں لڑنا حلال اور جائز نہیں ہے فہو حرام البحرمۃ اللہ تو یہ محترم ہے یہ حرم ہے یہ قابل احترام ہے یہ مقدس ہے اور کب تک ایسا رہے گا قیامت تک رہے گا کیوں بحرمۃ اللہ اللہ کے اس کو حرم قرار دینے کی وجہ سے اللہ کے اس کو قابل احترام قرار دینے کی وجہ سے لا یو زد اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں اس کے کانٹے نہ توڑے جائیں لا یو دادو اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جو درخت لوگ خود اگاتے ہیں ان کو وہ کاٹ سکتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں اس سے مراد مکہ کے وہ درخت اور وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو انسان کی محنت کے بغیر اگیں جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو شوکو اس کے کانٹے نہ توڑے جائیں اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں علماء اکرام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت جو ہیں وہ بدر جائے اولا نہیں کاٹے جائیں گے اور اس کے شکار کس کے شکار مکہ کے مکہ کے شکار کو خوف زدہ نہ کیا جائے مکہ کے شکار کو خوف زدہ کر کے بگایا نہ جائے کیا مطلب ہرن نکل آیا مکہ میں کہیں حدود حرم میں تو آپ اس کے پیچھے لگ جائیں اور اس کو خوفزدہ کریں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں اس کی اجازت نہیں ہے یعنی کہ جانور جس کو باقی علاقوں میں شکار کیا جاتا ہے اگر حدودی حرم میں داخل ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی امن و امان ہے اس کو بھی خوفزدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ولا یونفر السعید ہو اور اس کے شکار کو خوفزدہ کر کے بگایا نہ جائے ولا یل تقی طلقات اللہ منعفح اور اس کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھائے مگر وہ شخص جو اس گری گری پڑی چیز کا اعلان کرنے والا ہو لکا تا کو کہتے ہیں گری پڑی گری چیز پڑی کو پڑی. یہ مسئلہ سمجھ لینا ضروری ہے اگر گری پڑی چیز مجھے یہ آپ کو مل جاتی ہے کسی جگہ تو میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں اعلان کریں جہاں جہاں میں امید ہو کہ اس کا مالک ہو سکتا ہے وہاں وہاں اعلان کریں مثال کے طور پہ نماز جمعہ کے بعد خطبہ جمعہ کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کریں مسجد جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں گیٹ پہ اس گیٹ کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں زبانی اعلان کریں بار بار یا آپ کے ہاتھ میں پوسٹر ہو کہ مجھے ایسی چیز ملی ہے جس کی ہو وہ علامات بتا کے لے سکتا ہے یا آپ واٹسپ کے ذریعے اعلان کریں ان گروپوں میں جن گروپوں میں اس کا مالک ہو سکتا ہے ایک امید کی جا سکتی ہے آپ بزاروں میں اس کے اعلان لگائیں یعنی کہ جو ممکنہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ اختیار کریں اور اعلان کریں یہ اعلان کب تک جاری رہے گا ایک سال تک ایک سال تک اعلان ہوتا رہے گا کہ مجھے ایک موبائل ملا ہے مثال کے طور پہ جس کا ہے وہ بتائے کون سی کمپنی ہے کون سا ماڈل ہے کون سا رنگ وغیرہ تھا تو یہ بتائیے اور میں اس کو دے دوں گا یہ اعلان ایک سال تک جاری رہے گا عید کے موقع پہ آپ کریں گے خطب جمعہ کے بعد آپ کریں گے اور جو تقریبات ہوتی ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اعلان کریں گے <coughs> جب سال گزر جائے پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ اس چیز کو نوٹ کریں مثال کے طور پہ اب میں نے موبائل کی مثال دی تھی تو میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا آپ نوٹ کریں کہ یہ کس کمپنی کا ہے اس کا ماڈل کیا ہے اس کی موجودہ قیمت کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کو کہاں کہاں یعنی کہ ٹوٹا ہوا ہے نشانیاں ساری وہ لکھ لیں اپنے پاس اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس شرط پہ آپ استعمال کریں گے کہ جب کبھی اس کا مالک آیا چاہے وہ سال بعد آئے چاہے دو سال بعد چاہے تین سال بعد تو آپ اس کو یہ چیز دیں گے یا اس کی قیمت دیں گے لیکن مکہ کا جو لکاتا ہے مکہ کے جو گری پڑی چیز ہے اس کا حکم باقی شہروں سے مختلف ہے مکہ کا کیا حکم ہے مکہ کی گری پڑی چیز آپ نہ اٹھائیں اللہ یہ کہ آپ اعلان کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو اٹھا لے گا وہ اعلان کرتا رہے گا اس کا کب تک پوری زندگی البتہ اب سہولت موجود ہے مکہ میں کہ آپ مسجد حرام میں آفس بنا ہوا ہے گمشدہ چیزوں کا وہ جمع کروا دیں وہاں پہ تو برال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ کتنا مقدس عظیم شہر ہے کہ وہاں کی گری پڑی چیز آپ ایک سال کے بعد بھی استعمال نہیں کر سکتے پوری زندگی آپ اعلان کرتے رہیں گے تو ولاَ الطقت القاطح اللہ من ہا اور اس کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھائے مگر وہ شخص جو اس کا اعلان کرنے والا ہو ولاختلا خلاح اور نہ کاٹی جائے اس کی سبز گاس خلا الخلا کہتے ہیں سبز گاس کو تر و گاس کو سبز قسم کے پودوں کو ان چیزوں کو کہتے ہیں تو ولاخلا خلاح اور اس کی سبز گھاس اس کے سبز پودے نہ کٹے جائیں قال عباس تو کہا عباس نے عباس کون ہے نبی علی السد والسلام کے چچا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ال الادخر لیکن اذخر جو گھاس ہے اس کی آپ اجازت دینے میں یہ اضخر گھاس ہوا کرتی تھی مکہ میں خوشبودار تھی اس کو وہ لوگ استعمال کرتے تھے چھت میں جب چھت ڈالتے تھے تو اس میں لکڑی وغیرہ کے اوپر وہ گھاس ڈالتے تھے تاکہ اے اے نیچے کچھ گرے نہ بارش کا پانی نہ گرے اور دیگر چیزیں نہ گرے اور ایسے کبریں بناتے تھے تو وہاں پہ بھی گھاس کو استعمال کرتے تھے نیچے بچھانے کے لیے بھی اور قبر کی چھت بنانے کے لیے بھی اور ایسے ہی اس گھاس کو استعمال کرتے تھے ان کے لوہار اور ان کے اے اے سنارے سونا بنانے والے کیوں آگ جلانے کے لیے آگ کی بٹی جلانے کے لیے اس گھاس کو استعمال کرتے تھے تو جناب عباس نے شفات کی کہ اللہ کے رسول یہ گھاس جو ہے اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اس کو آپ استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دے دیں تو قالل عباس عباس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ الادخر سوائے اذخر گھاس کے یعنی کہ اس کی آپ اجازت دیں فعن قیل ولی بیوتیم کیوں یہ لقئی ان کے لوہاروں کے لیے ہے لوگوں کے لوہار استعمال کرتے ہیں اس کو والی بیوتی میں ان کے گھروں کے لیے ہے گھر کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں کالا کالا ال خر راوی کہتے ہیں اور راوی کون ہیں راوی عبداللہ بن عباس ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قالت نبی علیہ السلام نے تب فرمایا اِل لد خر سوائے خر کے یعنی کہ تمہیں مکہ کی سبز گاس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے سوائے کس گاس کے اذخر گاس کے وہ تم کاٹ سکتے ہو وفی روایت للبخاری اور بخاری شریف کی کروایت میں آتا ہے الل اذخر سوائے اذخر گاس کے لساغتنا وقبورینا کیونکہ یہ گاس کن کے لیے ہے ہمارے سناروں کے لیے اور ہماری قبروں کے لیے جن یعنی کے اس کو ہم قبروں میں استعمال کرتے ہیں اور ہمارے وہ لوگ جو سونے سونے کا کام کرتے ہیں سنارے جو ہیں وہ بھی اس گاز کے محتاج ہیں آگ جلانے کے لیے تو آپ علیہ السّت والام نے پھر اس کی اجازت دے دی تو یہ تھا جی مکہ کی حرمت مکہ کا تقدس مکہ کا احترام اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مکہ عظیم شہر ہے اور اس کے تقدس کا اس کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد باب نمبر چار باب نہ یو حمل اصلاح بھی مکہ مکہ میں اسلحہ اٹھانے کی ممانت یعنی کہ مکہ میں اسلحہ اٹھانے سے روکا گیا ہے کسی اور شہر میں آپ کے پاس تلوار ہے آپ کے پاس خنجر ہے آپ کے پاس پسٹل ہے وہ یکلاشن کوف ہے آپ اٹھا کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن کسی کو خوف زدہ نہ کریں لیکن مکہ میں اسلحہ اٹھانے کی بھی ممانت, ممانت ہے اور اسلحہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے حدیث نمبر آٹھ سو فور فور میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام امام مسلم انجاب قال روایت جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا نبی علی السلہ تو السلام سے کیا فرما رہے تھے لا يحل کم تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے یہ ملا بھی مکہ کہ وہ مکہ میں اسلحہ اٹھائے تو یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ مکہ کتنا عظیم شہر ہے کتنا مقدس اور محترم شہر ہے کہ وہاں پہ اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے یعنی کہ مکمل طور پہ وہ شہر جو امن و امان والا آپ سے بھی نہ کوئی ڈرے کسی کو آپ کا بھی خوف نہ ہو آپ کے اسلحے کا بھی خوف نہ ہو لوگ امن و امان سے آئیں بغیر کسی خوف کے آئیں نمازیں ادا کریں علم اد لیں طواف کریں اور مشرح حرام میں بیٹھیں اور مشرح حرام میں یہ رونقیں برقرار رہیں یہیں پہ ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ حدیث نمبر 845 سے آئندہ درس شروع کریں گے اللہ رب العزت کی احادیث ہمیں صحیح معنوں میں سمنے کی توفیق نہایت فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے و آخاوانا الحمد للہ رب العالمین میری دعائیں سب کے لیے ہیں اسی پہ اختتام کرتا ہوں آج کے درس کا وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ نبی محمد و عالیہ وصحب ہی اجمائین